سورہ اباسہ مکی ہے ہجرت سے پہلے اس کا نزول ہوا قرآن پاک کی ترتیب کے اعتبار سے اس کا نمبر اسی ہے نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر چوبیس ہے اس میں بیالیس آیتیں ہیں اور ایک رکو ہے بسم اللہ اللہ کے نام سے شروع یہ بہت زیادہ مہربان نہایت رحم کرنے والا پہلے یہ مسئلہ سمجھ لیجئے یہ ہم کئی مرتبہ سن چکے ہیں کہ اللہ تعالی خالق کے کائنات ہے وہ انبیاء کا خالق ہے مالک ہے وہ جس طرح کلام کرے اس کی مرضی مشیت اور انبیاء اس کے مقبول بندے ہیں وہ جس طرح عاجزی کریں یہ ان کی عاجزی ہے ہمیں بے ادبی کرنے کی اجازت نہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس مسجد کے امام کی گردن اڑا دی تھی کہ جو در حقیقت منافق تھا اور وہ اکثر نمازوں میں سور عباسہ کی تلاوت کرتا اور یہ کہتا تھا کہ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی پر غضب کیا نوزب اللہ ذالے تو آپ نے اس کو بلایا اور فرمایا کہ تو عباسا کی تلاوت اکثر نمازوں میں کیوں کرتا ہے تیرے دل میں نفاق ہے آپ نے اس کی گردن اڑا دی حالانکہ قرآن پڑھتا تھا لیکن قرآن کا غلط مفہوم سمجھ کر اور لوگوں کو غلط مفہوم بیان کر کے حضور کی بے ادبی اور توہین کی نیت سے پڑھتا تھا تو آپ نے فرمایا تیرے دل میں حضور کی تعظیم نہیں تو منافق ہے واقعہ اس طرح ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کافر سرداروں کو جمع کیا کافر سردار کبھی کوئی بات سننے کو تیار نہ تھے بڑی مشکل سے وہ تیار ہوئے اب جب آپ گفتگو کرتے ہیں تو آہستہ آہستہ گفتگو کرتے کرتے ایک ایسے پوائنٹ پر پہنچتے ہیں آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ جب ایک ماحول بن جاتا ہے اب وہ کافروں میں سے بعض کافروں کا ایسا لگا کہ وہ بات کو سن رہے ہیں سمجھ رہے ہیں اس دوران حضرت عبداللہ بن ام مکتوم جو نابینا صحابی ہیں انہوں نے نہ تو دروازہ کھٹکھٹایا نہ سلام کیا نہ اجازت طلب کی اور حالانکہ یہ سب منع ہے کسی گھر میں داخل ہوں تو دروازے دستک دیں سلام کریں اجازت طلب کر کے گھر میں داخل ہوں پھر کچھ لوگ باتیں کر رہے ہوں تو جب تک اجازت طلب نہ کی جائے ان کی باتوں میں مقل نہیں ہونا چاہیے یہ شرعی مسئلہ ہے لیکن حضرت عبداللہ بن ام مکتوم سے یہ لغزش واقع ہوئی کہ نہ تو انہوں نے دروازے پہ دستخط دی نہ سلام کیا نہ انہوں نے اجازت طلب کی نہ وہاں جا کر انہوں نے یہ سوچا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کس سے باتیں کر رہے ہیں نہ جانے کون سی باتیں ہو رہی ہیں انہوں نے جا کر چیخنا چلانا شروع کر دیا اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے نصیحت کیجیے تو اب جو ایک ماحول بنا تھا وہ ماحول ٹوٹ گیا اور کافر اٹھ کر چلے گئے تو اس سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دکھ پہنچا آپ نے خیال کیا کہ یہ کافر ہو سکتا تھا کہ کسی کی بات سمجھ میں آ جاتی چلے سمجھ میں نہ بھی آتی تو کل بھروسے قیامت حجت تو قائم ہو جاتی تو یہ تو آتے رہتے ہیں مجھے بعد میں پوچھ لیتے ہیں گو کہ نابینا ہے لیکن کسی اور سے تو پوچھ سکتے تھے کہ اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی کام میں مجبور تو نہیں ہے تو غلطی حضرت عبداللہ بن مکتوم کی تھی اور آقے تو جہاں صلی اللہ علیہ وََ وسلم کا ناگواری کے آسار آپ کے چہرے پر ظاہر ہونا بھی بالکل صحیح تھا لیکن مسئلہ یہ تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر زیادہ رنجیدہ ہوتے تو حضرت عبداللہ بن ام مکتوم پر اللہ کا غضب نازل ہو جاتا تو اللہ تبارک وطالعہ نے ان آیتوں کو نازل کیا اور جس طرح محبوب روٹ جائے کسی سے تو محبت کرنے والا اسے مناتا ہے اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں لیکن اس کی مرضی ہے مشیت ہے کہ اس نے اپنے محبوب کریب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مقام دیا تو آپ سے جو کچھ فرمایا گا اس کا خلاصہ یہ ہے کہ مابو اس غریب کا تو آپ کے سوا کوئی نہیں ہے اگر آپ روٹ گئے تو یہ کس کے در پر جائے گا اور پھر کافروں کی مذمت کی گئی اور پھر فرمایا گیا یہ کافر جو آئے تھے یہ ایسے تھے کہ یہ ہدایت پذیر نہ ہوتے تاکہ آپ کے دل میں جو رنج ہے وہ دور ہو جائے تو یہ سورت تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبے کو بیان کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے رنج کو دور کر رہا ہے لیکن جب دل میں نفاق ہو آپ نے دیکھا ہوگا کوئی اگر ہم سے دشمنی کرے تو ہر اچھی بات کا بھی غلط مطلب نکال لیتا ہے تو جس کے دل میں بگز رسالت ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عیب ہی ڈھونڈتا رہتا ہے جس چیز میں ایب نہیں اسے وہاں بھی عیب نظر آتا ہے بسم اللہ کے الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو بہت زیادہ مہربان نہایت رحم کرنے والا آبا انہوں نے ناگواری کے آثار ظاہر کیے اب ایسا سگمانہ چہرے پر ناگواری کے آثار ظاہر ہوئے وطول اور انہوں نے اس پر توجہ نہ دی آپ سمجھا رہے تھے تو آپ نے سمجھانے پر توجہ رکھی اور حضرت عبداللہ بن ام مکتوم کی چیخو پکار پر آپ نے توجہ نہ دی لیکن کافروں کو تو بھانا چاہیے تھا وہ اٹھ کے بھاگ گئے جیسے اگر کوئی تقریر کر رہا ہو کوئی اٹھ کر چیخو پکار کر دے تقریر کرنے والے کو چاہیے کہ وہ اپنی توجہ تقریر پر کرے لیکن جب بہت زیادہ شور شرابہ کرے تو بس اوقات تقریر کرنا مشکل ہو جاتا ہے ان انجا جب ان کے پاس ایک نابینا آیا اعما کے معنی نابینا وما یو دیکا لال یزکا آپ نے توجہ نہ کی ہو سکتا ہے وہ نابینا زیادہ ستھرا ہو جائے او یزک کرو یا وہ نصیحت حاصل کرے فتن پاہو پھر ذکر نصیحت سے فائدہ اٹھائے اما من استغنا بہرحال جو بات سننے کو تیار نہیں فن تہو تسودا آپ ایسے کریم ہیں کہ انہیں بھی ہدایت پر لانے کی کوششیں کرتے ہیں وما علیہ کا اللہ یزکا اے محبوب آپ ان کاپروں کے اٹھ کر جانے پر رنج نہ کریں ان لوگوں کا پاک کرنا آپ پر کوئی لازم نہیں ہے اگر یہ ہدایت پذیر نہیں ہوتے تو ان کا اپنا قصور ہے وہ من کا یسا اور بہران وہ شخص جو آپ کے پاس بھاگتا ہوا آیا وہ ہوا حالانکہ وہ اللہ تعالی سے ڈرتا ہے فنتا پھر آپ نے اس کی طرف توجہ نہ فرمائی کلز بے شک ضرور یہ نصیحت ہے یہ تقریباً دس آیتیں ہیں جس میں اس واقعے کی طرح اشارہ کیا گیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رنج کو دور کیا گیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عبداللہ بن ام مکتوم کی اس حرکت کو معاف کیا اور پھر آپ نے انہیں وہ مقام دیا کہ جب آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہاد کے لیے باہر جاتے تو اپنی جگہ پر عبداللہ بن ام مکتوم کو مسجد نبی کا امام بنا کر جاتے کیونکہ اس وقت تو سارے معذور ہی لوگ مدینے میں ہوتے اور جہاد میں تمام تندرست لوگ چلے جاتے تو حضرت عبداللہ بن مکتوم کو چونکہ وہ نابینا تھے ان پر جہاد فرض نہ تھا تو وہ مدینے میں رہتے اور مسجد نبوی شریف میں نمازیں پڑھاتے کلح تر بے شک ضرور یہ نصیحت ہے فمن شاہ پس جو چاہے اس نصیحت کو یاد کر لے فی سو فیم مکرما عزت والے صحیفوں میں یہ نصیحت ہے مرفو آتی جو بلند و بالا ہیں پاکیزہ ہیں بی او جسے معزز فرشتوں نے لکھا ہے ان کے ہاتھوں نے لکھا ہے یہاں مراد لوہے محفوظ ہے کہ جو قرآن پاک ہمارے پاس موجود ہے یہ وہی ہے جو لوہے محفوظ میں لکھا ہے کہ ان فرشتوں نے لکھا جو عزت والے بھی ہیں اور نیک بھی ہیں خطل انسان اکفا انسان ہلاک ہو کیوں یہ انکار کرتا ہے کس چیز نے اسے انکار پر ابھارا مین ائی شعین خل وہ غور تو کرے اسے کس چیز سے اللہ نے بنایا من نطفہ ایک پانی کے قطرے سے پھر اسے غرور کیوں ہے خلق اللہ نے اسے پیدا کیا فقد پھر اس کے لیے ایک وقت مقرر کیا ماں کے پیٹ میں رہنے کا اور بعض نے فرمایا کہ قدرہ سے مراد اس کی روزی ہے اس کی عمر ہے اس کی سانس ہے تقدیر مقرر کر دی گئی ثم سبیلا یس پھر اس کا راستہ آسان کیا ماں کے پیٹ سے نکلنے اور غذا کھانے اور ہوا لینے کے راستے آسان کیے اور بعض نے فرمایا کہ دنیا میں آنے کے بعد زندگی اس کے لیے آسان کر دی سانس لینا کتنا آسان ہے ہم کوئی لکمہ کھاتے ہیں تو اس لکمے کا پیٹ میں اترنا کتنا آسان ہے اس کا ہضم ہونا کتنا آسان ہے اگر ایک لکمہ اتارنے اور اس کے ہزم کرنے کے لیے ہمیں محنت کرنی پڑتی تو وہ بھی ہم کرتے لیکن اللہ تعالیٰ نے ہماری ضروریات کو آسان کر دیا بلکہ آپ دیکھیں جس چیز کی زیادہ ضرورت ہے وہ زیادہ سستی ہے سب سے زیادہ ضرورت سانس کی ہے اس پر کوئی ٹیکس نہیں لگا سکتا اس کے بعد جو ضرورت ہے وہ پانی کی ہے نمک کی ہے آگ کی ہے تو آپ دیکھیں نمک بھی سستا ہے پانی بھی سستا ہے اور آگ بھی سستی ہے سم اما تہو پھر اسے موت دی فراہ پھر اسے قبر میں رکھ دیا سما پھر ادا شاہ قبر میں ڈال دیا پھر جب وہ چاہے گا دوبارہ اٹھائے گا کل یق ام یقین انسان کو جس کام کا حکم دیا گیا اس نے ابھی تک وہ کام نہ کیا ہم نے تو انسان کے لیے نعمتوں کی بارشیں کی مگر انسان کو جو ہم نے حکم دیا وہ اس نے نہ کیا فل انسان <تَعَامِه> انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے کھانے پر غور کرے یہ لکما جو وہ لے رہا ہے اللہ تعالی نے کیسی کیسی نعمتیں کہاں کہاں پیدا کی نہ جانے یہ سیب کہاں ان سے درخت میں اگا ہوگا جس پر اس کا نام ہے کہ آج اس کے ہاتھ میں وہ کھا رہا ہے یعنی یوں سمجھیے کہ سیب دور باغ میں اگا نام اس کا لکھا ہوا ہے گویا کہ اس کے لیے اللہ نے اگایا پھر بھی وہ شکر نہیں کرتا انا سبب نل ماں سب بے شک ہم نے خوب پانی کو انڈیلا ڈالا سوما شل ادا شک پھر ہم نے زمین کو پھاڑ دیا جب بارش ہوتی ہے تو زمین میں چھوٹے چھوٹے مسام بن جاتے ہیں اگر وہ زمین جس کے اندر ہوا جانے کا راستہ نہ ہو تو اس زمین کے اندر بیج نہیں اگتا اسی لیے کھیت پر ہل چلائے جاتے ہیں کہ وہ زمین بھر ہو جائے اندر اکسیجن جا سکے تو بارش کے ذریعے وہ زمین میں نمی پیدا ہو جاتی ہے اور اس میں مسام پیدا ہوتے ہیں جس سے اکسیجن اندر جاتی ہے اور بارش کی وجہ سے کئی مقامات پر سبزہ اگاتا ہے فم فِيهَا فیحا حبن پھر ہم نے اس زمین میں اناج اگایا وہ بہ انگور اگائے اور چارہ اگایا جو جانور کھاتے ہیں چارہ وہ زئیتون نخلا زیتون اگایا اور کھجور اگائی وہ شادا اور گھنے باغات اگائے و فا کی میوے پھل اگائے اور گھاس اگائی متا لکم یہ ساری نعمتیں تمہارے استعمال کے لیے ہیں ولی انعامی کم اور تمہارے جانوروں کے استعمال کے لیے ہیں اور جانور تمہارے لیے ہیں تو تم کس کے لیے ہو وما خلقت الج انسول میں نے جنات و انسان کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا فیدا جاخ پھر جب کان پھاڑنے والی زوردار چنگار آواز پیدا ہوگی قیامت واقع ہوگی دوسری صور کی جائے گی نفسہ نفسی کا عالم ہوگا جن رشتہ داروں کی خاطر گنا کیے ہیں وہ رشتہ دار نہ ایک نیکی دینے کو تیار ہے نہ ایک گناہ لینے کو تیار ہے بلکہ وہ سامنا کرنے کو بھی تیار نہیں ہیں کہ کہیں کوئی ہم سے نیکی نہ مانگ لے یوم یفر من عقی اس دن آدمی اپنے بھائی سے بھاگے گا وہ ام ہی وہ ابھی اور اپنی ماں سے اور اپنے باپ سے دور بھاگے گا وہ اپنی بیوی سے دور بھاگے گا و بنی ہی اور اپنی اولاد سے دور بھاگے گا کیوں ایسا کیوں ہوگا ہر ایک کو اپنی پڑی ہوگی لکل شا نوئی اس دن ان میں سے ہر ایک کو ایک ایسی فکر ہوگی کہ جو ہر ایک سے اسے بے پرواہ کر دے گی خود انسان ایسی مصیبت میں پھنسا ہوگا وجو ہوئی یو من مس فغ اس دن کچھ چہرے روشن چمکدار ہوں گے تن ہنس رہے ہوں گے مست دب شغ خوشیاں منا رہے ہوں گے وجو ہوئی یو ما اسی لیے تم دعا کرتے ہیں یا اللہ دونوں جہاں کی خوشیوں سے مالا مال فرما تو کچھ چہرے اس کو خوشیاں منا رہے ہوں گے وہ وجو ہوئی یو او اور کچھ چہرے ایسے ہوں گے کہ جن پر غبار پڑا ہوگا مٹی سے اٹے ہوئے ہوں گے یعنی مراد یہ ہے کہ وہ رسوائے زمانہ ہوں گے چہرے کالے پڑ چکے ہوں گے شرمندگی اور ندامت ہوگی تر کے چہروں پر کالا پن سیاہی چڑی ہوگی ان کے چہرے کالے ہوں گے الا اک ہومل یہ وہ لوگ ہیں جو ناشکرے شکرے ہیں اور گناہ کرنے والے ہیں